اپنی ڈاک نماز پڑھ سکو نماز پڑھا نہیں سکتے یعنی پڑھ سکتے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 لیکن قتل, نہیں کر دے. قتل دا بندہ. ہاں جیس وقت کے حکومت جی میں بیٹے شہد کیا گھر والے شہد کیا پیٹ بچا سا کٹ کے میرے جناب مطلب پھر آدھے سن پر. وی ہزار تھان خارج لوگ مولا علی سرکار نے جا قتل کیتا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 تنظیم ہو گئی فسادی فساد جسل بازار ہو جانا قتل اہن چوتھ ہو گڑے رہی مین تخر فیتنا نبی پاک نے فرمایا ماں سے فیتنے نکلیں گے اور ان کی طرف ہی لوٹیں گے ساری, ساری وزا فوٹو کاپی چی وجو کڑکا سجاد ہیں جتنا جہادی فسادی تنظیم کی وجہ سے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 ایک ساری ایک ایک تو پانچ اچھا او جی کھیوڑا دے علاقے جاں بسیندے تے او فوجی علاقے کہہ سگے جی نو فوجی علاقے دی یادتے کہ فوجی دے نام تھا فوجی او ای نوں پتہ ہے اسا جڑے منصوبے بننوں انہاں نوں پتہ لا گیا تے بولن یہ بول دینن جی ہم اسی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 مکان ہوئے نا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 باہ جناب اخیر کھڑے تھا کھڑے تھا ہوں نے کھڑے نپ لیا ہوں نے نپ کے سیدہ آدھرہ سا بہتوں پڑی پیرن مولبی جناب سا چڑے مولبی نے لیا کے میرے اگر سٹے وہ اکرہ ہے حلو میں کو میں پہلے کلاب پڑھا ہوں نے میں کو بچا بے کبار کتے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 شادی کیند اختلاف اپنے سنی آلے مجھے میں پڑھتا آدمی جو بندر استاد رشتہ بھی رل دے تھی آئے تھے چڑھے پچھوڑی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 بس میں نے کہیں چاہتا میں بڑا خطر پہ پکا کر راڈے نہیں چاسی میرے سامنے ریکارڈنگ روپیے میری آئی سامنے میںماز میںلی لو اختلاف سے مسئلے پورا کریے نماز جتنا بیٹھے بیٹھے نظر بہت ادا کی دا. دا کے اندر سلام تھی کرنا شکر مائنی بکوس ماری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 میرا بھائی ابراہیم ہے پانچ سال سے میں ہے وہ بازار کھڑی یہ خدا تو میں سن کر نہ چیدہ فورن نماز جو جو دبئی مارفت جو پتا لگ گیا رباس ٹائم چلتا بند مرد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 نماز کردے پیر مہر علی شاہ سے ہی، بھدے بھدے آلیاں، بابا، فرید، ہار کہیں دی تاریخ پڑھے ہیں، جنگلیں، بھلائیں گے، بھلائیں گے، جب آپ نے پیدا کرتے ہیں۔ یہاں ہی کو بیدے تار لگی۔ یہاں محمد باکتی بھائی، پہاری جیدی یو سانجیتا آپ اجلال کرنے رہے ہیں، نہیں ہی دا نہیں مانسکتا باندھا۔ جس گیر جو دو تسہا مینے، کو بلی جا بنا ہے، خ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 لال اکڑا بیٹا بلار برائی کہ اپنا بورائی عاشق مدینہ عاشق رسول اللہ شیخ عبد الرحیم ال لا <تصفح> کہاد <تصفح> یہ جو ویلیو ہے بہت زیادہ ہے 14 سے لاکھ پھر 10 لاکھ لاشن پوگل یہ حضرت کیا جی را اپ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 اور پسند روکنے کا طریقہ اصل تو روکنا ہی نا روکن na, لیکن چاڈا ری دوسنت نہ چکر سمجھ لگی اور آپ صلی اللہ لانتی اللہ حکم چہاز ہوناس آیتری نبی حکم بدل گئے علیہ وسلم جنگ جنگ کد اتنے سوار ہوں پتا ہے آپ گوڑے جنگ نہیں لڑی خچر دبان کیوں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 یہ معروبات میں یہاں کام پہنچتے ہیں کوئی آنکھ روپا مرائے نہ مجھے افادات آسان کرتے اللہ یا حسن مکمین اللہ یہ آیا ہے یہ کھڑی آیا ہے سمجھے یہ ہے کہنا تو بھی جو سائر انہوں نے کوئی اچھائیں تھے مخالب بہت کی کہتا ابو جالی واسطے آ کے سارے ابو جال کر پہلے نماز پڑھنا مدینہ لے پورا آتی ہے اس ٹائم بس سنا سب اسلام کو بدنام کرندے نا کتے کافروں دے ہتھاں تے طریقے اسلام کو بدنام کرن دے ہر طریقے تاکہ سمجھن جو صوفیا اولیاء بزرگاں دے دین سب کیوں کہ او دھیر چود دہشت کرتن بلا دہشت کوئی کیتا ہوا نہیں ہن سبن لگی یہ سانگے تو آدے تے جیڑے حقیقتاں کھلسن اسلاام دیان پہ انہیں دکنج لے نیاں سیوائے کتا لدنسا راضی کانا کی بہنی یہ واقعی پکی راڑی لاشا کافی پنو راجو لے بعد ہے تو لہاں راضی سیویڑا کو دل پکر پکی سانگی راڑی آہ مدللے سیراڑی سیماں سیراڑی سیماں سیراڑی کو رن سنتینی ابلاشہ بلاسمالو میں سے مدینہ چار قسمت مطلق تقیید نقش شمار دیں رکھشا پگھر میں اسلام کیا میں دعوت اسلامی میں <laughs> دعوت اسلامیہ شمار کر گرنے کا اشتہار کے سٹیک کر چھ کو کروڑا کی تعداد میںال کسی نشے کہ جنہی شیعنی گاہل ہے کہ میں آکھا ہے دین دین دینے نہیں بدھے دین رولینے بدھے نہیں جو درود پیرہ انجرول گیا دین درول گیا یہ ہے ایمان یہ ہے یہ ہے یہ بھوستو میہا یہ پہنچہ بھائنے کو موراک سے اذا وہ پورا کلو کی بند نہیں ہے کیوں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 گلہ گناہ میں اب وہ والا اللہ علیہ وسلم نے کلی جواب دئی اگے جو کچھ ہے پاک کو کیا رہا کہ وہ غلام تھے شیخ الحدیث اور کیا لاہور اس کام شروع کیا کرے وہابے کو, کو مسجد تر چار دستی جتا. شاوی پگ والے مرکزی کروڑا دی مسجد نے بناے بہا بھی لگے رہے اے سرچو گنال کیتی کیت کانے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 لے گنا ہے کہ ہم کام کیوانا لائے ان قریب کیوانا لائے سلام جی ہن جیڑی بچی کھڑی صاف آل سنت دے ذریعے او پیچھے ہن نیچلی سطح دے ذریعے تبادلہ ہاں میں مانتا ہاں ہاں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 سر خدا تھا کرم اللہ سے کرم کرنا خوشی ہے نا اتنا خوشی مایا نہیں کر سر کیا گزرا رات سے اللہ سے کرم کرتے لوگ رول دے دے دے بندے ایک دو ایمان مال ہی رک رک